ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرككم من نفس واحدة وخرك منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا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 إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمو النار الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وَنُمَكِّنَ لَهُمْ نہ الْأَرْضِ فر فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا کا نو یا ضرور <يَحْضَرُونَ> محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں ہم نے قرآن پاک سور قصص کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں اور آج انشاءاللہ شاء اللہ انی آیات کی روشنی میں ہم کچھ باتیں خطبے میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب دوستو اس میں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں بہت سارے دلائل توحید کی رسالت کے دیے ہیں اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادات کا تذکرہ کیا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ واقعات پر مشتمل ہے گزری ہوئی قوموں کے اچھے برے لوگوں کے کردار ان کے اثرات ان کی ہلاکت تباہی اور ان کے نجات اور کامیابی کی داستانیں اللہ نے بیان کی ہیں قرآن پاک کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے اصل ہدایت کی کتاب ہے لیکن ہدایت کے لیے کبھی کچھ مثالوں کی ضرورت پڑتی ہے گنہگاروں کی ہلاکت اور بربادی سے تباہی اور سے بچانے کے لیے کبھی ان لوگوں کے واقعات کو مثال دے کر کے سمجھانا پڑتا ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی بنا پر اس دنیا سے ہلاک و برباد کی اسی لیے رب العالمین نے فرمایا فخر قصل الحم لطف کروت اے ہمارے نبی آپ اپنی امتیوں کو واقعات قرآن کے جو قصے ہیں ان قصوں کو بیان کریں فخ س یہ قرآن میں جو ہم نے واقعات اور قصے بیان کیے ہیں ان کو پورے طرح سے بتا سنائیں اپنی قوم کو تاکہ ان پر غور و فکر کریں سب سے بہترین قصہ اللہ رب العمین نے سید حضرت یوسف علیہ السلام کا قرار دیا ہے نارونا قص وی کا القصص ہم اے نبی آپ پر ایک بہترین قصہ قرآن کے ذریعے بیان کرتے ہیں تو دوستوں یہ قرآن پاک کے جو واقعات ہیں یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہیں کہ ماں کان حدیث حدیثرا یہ کوئی واقعات گڑھے نہیں کہ داستانے سنے پیپر میں پڑھے ادھر گئے بلکہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کو ہم سنیں اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کریں ہم کو اچھے قوموں کے کو جو اللہ نے نجات دیا اچھی قوموں کو اللہ نے جو عروج ترقی دیا ان کے سردار اور اخلاق کو اپنائیں اور جن قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا ان کی ہلاکت اور بربادی کی وجہ کیا تھی ان تمام برائیوں مرقرا سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے پرانے پات میں سب سے زیادہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اور جگہ ب جگہ پہلے پارے سے لے کر کے تیسویں پارے تک شاید بے شمار مقامات پر اگر کسی نبی اور قوم کے قصے بیان کیے ہیں تو حضرت موسا اور فرعون کے واقعات ہیں آپ غور کریں گے پوری پور پور پور پور پورے قرآن پاک میں موسا علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ بیان کیے گئے اور کمال تو یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی آخری نبی محمد سے سلم کو مکے میں رسول و پیغمبر بنایا اور آپ نے توحید کی دعوت دی پورا ملک پورا فتنہ پورا عرب بت پرستوں کا تھا مشرکوں کا تھا کفار کا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی شروع کی اور مکے والوں نے طرح طرح سے ستانا شروع کیا اور طرح طرح کی دھمکیاں دینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں ہمارے نبی کی تشویح دی موسا علیہ السلام سے اور مکے والوں کو ختاب کیا فرمایا ارسلنا شاہدنا کم کما ارسلنا ارا فراؤن رسولا فاسا فراؤن رسول فاخت نہ مکے کے تاخیر مشرق بت پرست پرستو۔ اچھی طرح سے یاد کر لینا ہم نے جیسے جیسے موسا کو بنی اسرائیل کی طرف فرعون کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا تھا تو ہم نے سارے نبیوں کا سردار ویسے تمہارے ہاں اپنا پیغام لے کر کے لے جائے اور یاد رکھو پھر بدوقت بد وقت کے واقعات تباہی اور بربادی سے اور اس کے قوم کے ظلم ذیاستی سے عبرت و نصیحت حاصل کرو فاصا فرعون رسول تم ہمارے نبی کو طرح طرح سے تھمکیاں دیتے ہو ہمارے نبی کی دعوت کو ٹکراتے ہو اور آج ہمارے نبی پر ایمان لانے والوں کو ستاتے ہو یاد رکھ لو مکے کے کافر اور بشری کو وہ ایک فرعون تھا اور دوسرے فرعون تم ہو لیکن انا اروسل ارح کم رسولن شاہی النا رحکم تما اروسلا ارا ہم نے تمہارے طرف ویسے ہی محمد علیہ وسلم کو جو سارے نبیوں کے سردار ہیں اپنا پیغام توحید پیغام اسلام لے کر کے بھیجا ہے کما اور سلنا ایرا فراؤن جیسے ہم نے فرعون بد وقت کی طرح اپنے رسول موسا کو بھیجا تھا لیکن نتیجہ کیا نکلا فاسو فراون رسول فا خز نہ ہو اخذ وبیلا فاقنا ہو فرعون نے ہمارے نبی کو ستایا ہمارے نبی کی دعوت کو چھکنایا اور ہمارے نبی کو فسادی اور دہشت گرد کرار دیا ہم نے دیکھ لیا موسال علیہ السلام کی قوم آج تک باقی ہے لیکن اور کی نسل ہم نے ختم کر دی آج دنیا میں اس کی سب کی نسل ملے گی لیکن پھر کم وقت کی کوئی نسل نہیں ملے گی اللہ نے فرمایا اے مکہ کے اور عرب کے کافر اور مشرقوں اگر ہمارے نبی کے خلاف تم نے سائم قائم کیا تو قریب ہے تمہارا بھی انجام وہی کریں جو اس سے پہلے پھر اور اس کی ساتھیوں کا ہم کر چکے ہیں دوستو نبی علحیشام کے بارے میں آتا ہے جب آپ ہجرت کر کے بڑا عجیب سما ملا ہے حدیث کے اندر آتا ہے جب نبی علیہ سوراج شام کو مکے والوں نے نکالا اور طرح طرح سے ستایا ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور مکے والوں نے ایران کیا اگر ہمارے مکے میں رہنا ہے تو ہمارے ہی طرح بدھ کی پوجا کرنی پڑے گی اگر تمہارے یہ مہارت تم کو یہ مدہ پسند نہیں ہے تو ہم یہ قتل کر ڈالیں گے یا تمہیں مکے سے باہر بگائیں گے آخر کار وقت وہ آیا کہ نبی رہست مکے چھوڑنے پر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے آپ مکے سے نکلے کہا جاتا ہے ابھی آپ آدھے راستے میں پہنچے تھے اللہ تعالیٰ نے سوریہ قصص لے کر کے جبرائیل امین کو بھیج دیا کہا جاتا ہے مکی سورتوں میں سب سے آخری صورت یہ ہے جو جس آئے کہ ہم نے آپ کے اوپر تلاوت کی ہیں اور اللہ رب العالمین وعدہ کیا کہ اس طرح کہ ہم نے فرعن کو ختم کیا اور مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا اے محمد وسلم آپ جائیں آج آپ مظلوم ہیں لیکن ایک دن وہ آئے گا لا بحاد و بحادل البلد وہ انت ہلوم البلد آج آپ جا رہے ہیں اور چند سالوں کے بعد آپ ہی قبضہ کرنے کے لیے پھر دوبارہ مکے پر آئیں گے آپ کے دشمن اور یہ ظالم اور آپ پر ظلم کرنے والے اور آپ پر ایمان لانے والے مسلمانوں پر جو طرح طرح سے ظلم کر رہے ہیں ان کو ہم نیش کو ناموز کریں گے ان کو مغلوب کریں گے اور آپ کو غالب کریں گے آخر کار نتیجہ یہی نکلا دوستو بہرحال نبی جب پہنچے کہا جاتا ہے ابھی آدھے راستے سے کم ہی پہنچے تھے قریب قریب کہتے راج کا علاقہ تھا وہاں آپ چلے جا رہے تھے اور جبرائیل امین اللہ تعالی کا فرمان اور سورہ کے سسلے کے نادل ہوئے اور فرمایا تل کا آیا تل کتاب الم نتلو علی کا من بو نبل لکھوں اللہ نے فرمایا تِلْكَ کا الْكِتَابِ الْمُبِينِ یہ قرآن پاک کی بڑی واضح اور کھلی بھی آیا تھی آگے نتلو عَلَيْكَ کا منب اموسا وَفِرْعَوْنَ فرآت می امین ہمارے نبی ہم آپ پر سچا ماتیا آپ کے بھائی موسا اور موسا کے دشمن فرعون کا جیسے آپ ہمارے نبی ہیں یہ ابو چہل اور اللہ ابو ہے جو وقت کے فرعون ہیں یہ ہم قصہ بیان کرتے ہیں نطلو علیہ کے من موسا و فرآون ابل حق حقیقی سچا قصہ ہم بیان کرتے ہیں موسا کا اور فرعون کا اور کس کے لیے بیان کریں لیکمین امنون آپ لانے والی قوموں کے عبرت و نصیحت اور تسلی کے لیے پھر اللہ نے فرمایا کیا قصہ تھا کیا واقعہ تھا فرمایا اللہ رب العالمین نے ان نفالا فل ارد فرآون اپنے ملک میں اپنی طاقت اپنی اکثریت اپنی مجارٹی اپنے پاور پر بڑا گمنڈ کر رہا تھا بدبخ اور اس نے اپنے ملک کو مچانے کے لیے اور مشا ان کے ساتھیوں کو اس ملک سے بے دخل کرنے کے لیے کمزور بنانے کے لیے طرح طرح کی قرارداد پاس کیا سب سے پہلی قرارداد جو پاس کیا اللہ رب العالمی نے فرمایا وہ جا سیاہ اپنے ملک کے باشندوں کے اور کو مختلف درجات میں تقسیم کر دیا اور واضح کیا ہم یہاں کے اصلی مواد ہیں ہمیشہ سے ہم یہاں ہمارا خاندان آباد رہا ہماری قوم آباد تھی یہ مسلمان تو یوسف کے زمانے سے آ کر کے یہاں آباد ہیں اس لیے ہم اصلی رہنے والے یہاں ہیں حکومت ہماری ہے میجارٹی ہماری ہے اکثریت ہماری ہے پاور ہمارا ہے اور اب ان مسلمانوں کو سب سے پہلے کمزور کریں گے کمزور کیسے کریں گے ان کے ہاں جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سارے لڑکوں کو پتل کر دیں گے تاکہ ان کے ہاں کوئی ہمارے مقابلے کے لائق نہ رہ جائے پھر اس کے بعد نشا ہوں ہم ان کے بچیوں کو زندہ رکھیں گے اور ان کی بچیاں جو ہوں گی لڑکیاں جب ان کے مسلمان آب آب لڑکے نہیں ملیں گے تو ہمارے ہی یہاں شادیاں ہوگی ہم بھی بادی بنائیں گے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ہماری ہی جیسی ہوگی مسلمانوں کے اس ملک سے خاتمہ ہو جائے گا اللہ نے فرمایا کام شہ دیا اس وقت کا سب سے بڑا فسادی اور دہشت گرد فرآون تھا جس نے اپنے ملک کے باشندوں کو اصلی اور نقلی قرار دے کر کے اس نے مسلمانوں کا بہانہ بنا کر کے آہ آہ مسلمانوں کو پر ظلم جاتی شروع کیا اور یہاں تک کہ لڑکوں کو قطر کر ڈالنا آگے بڑھو اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان کو سنا دیں یہ تو فرور بد وقت تک کیا فیصلہ تھا یہ اس کے دل پاس ہو رہے تھے کے اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ نے کیا بل پاس کر رکھا ہے اللہ کے کیا فیصلہ ہے یہ فرعول مصر میں اپنے تخت پر بیٹھ کر کے اپنے پاور اپنی قوت اپنی طاقت اپنی مجارٹی پر گھمن کرتا ہوا کہتا ہے پاور بھی ہم ہیں اکثریت ہماری ہے ہم جو چاہیں موسا اس کے ساتھیوں کے ساتھ کر یہ تو فرور کا فیصلہ تھا اس کی کابینہ کی قرارداد بل تھی لیکن اللہ نے فرمایا وہ نرید انارے تھوفیل لیکن اللہ فرماتے ہیں، میں نے کئی بل پاس کر رکھے تھے اللہ اکبر قرآن کا یہی کمال ہے آج دنیا کہ مسلمان ہم اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں کسی اور طریقے سے سب سے پہلے قرآن سے مسئلہ حل کرو نبی کے فرمان سے مسئلہ حل کرو اللہ رب العالمی فرماتے ہیں فرعون کی کابینہ نے یہ قرار داد پاس کی لیکن اوپر والے نے کیا داد پاس کیا تھا نمبر ایک وند الناردین ہمارا پہلا بل پاس تھا کہ یہ جو ایمان والے جن کو فرعون نے بے انتہا کمزور کر رکھا ہے کوئی سرکاری ملازمت نہیں ان کے لڑکوں کو قتل کر کے ان کو اکلیت میں بنا رکھا ہے ان کی عورتوں پر ان کی لڑکیوں کو اپنی وادیاں بنایا اپنے گھروں میں رکھا ہے اور ان سے اولاد ان غیر مسلم پیدا کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا نورید انمر پورے ملک کی سب سے کمزور قوم اکلیت میں بسنے والی قوم جو مسلمانوں کی ہے موسال علیہ السلام کی امتی ہم ان پر اپنا احسان اپنا بڑا کرم اور اپنا فضل و کرم کریں گے یہ پہلا بھی تھا وقت نمبر دو من الم انم ہم نے یہ بل پاس کر رکھا تھا کہ فرعون ہم تجھے دنیا سے ختم کریں گے اور انہیں مسلمانوں کو اس ملک کی اور حکومت عطا کریں گے۔ انتظار کرنا چاہیے مسلمانوں کو اللہ تن نے کیا بل پاس کیا ہے اللہ نے فرمایا اے نبی پورے مکے سے بے سہارا یاروں مددگار نکلے ہیں اور اب اللہ فرما جا رہے ہیں فراؤن نے بھی یہی کیا تھا اور آپ کی قوم مکے والی بھی یہی کر رہی ہے جیسے ہم وہی حسر کریں گے مکے والوں کا بھی جو ہم نے اس سے پہلے فراون کا کیا ہے دوسری چیز کیا تھی منا جالو ہوں ہم چاہتے ہیں تو مسلمان جس کو کمزور قرار دیا گیا ہے بالکل بے, بے سہارا بے مدد کر دیا گیا ہے اور اقلیت میں قرار دے کر کے جیسے چاہیں ان کے ساتھ پھرواڑ کریں اللہ نے فرمایا ہم نے یہ بل پاس کر رکھا ہے کہ اس فرعون کو ہلا کر کے پورے ملک کی حکومت کس کو دیں گے موسا اور ان کی قوم کو نمبر تین ونچ الحمد الوار اور انہوں نے جتنی جائیداد جتنی پراپرٹی جتنے بگلے جتنی بڑی بڑی سراستیں بنا رکھی ہیں ان تمام چیزوں کا وارث انہیں بے سہارا مسلمانوں کو ہم بنائیں گے yeah. نمبر چار بری پھر اونو ہام مانو دہما فر اون حامان اور اس کے فوجی یہ دسلام کے دشمن جو کچھ جس سے بچنے کے لیے جس سے خوف کی بنا پر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے بل پاس کر رکھا ہے وہ برا وقت ان کم کو ضرور دکھائیں گے اللہ نے فرمائے بس آپ جائیے نبی اسرا صاحب اس طرح سے مدینہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے بشارت ملی ہجرت کے وقت کہ آپ کو پھر دوبارہ یہاں آنا ہے وہی حسر ان کا ہوگا جو اس سے پہلے فراج اور اس کی قوم کا اور ہم وہی مسلمانوں کو اور آپ کو اس دنیا کا وارث بنائیں گے جیسے ہم نے اور ان کی امت ان کے قوم کو بنایا تھا اب سوال یہ ہے اللہ رب العالمین نے کیسے بنایا دوستو یہ بھی بڑی عجیب سے داستان ہے اس کے لیے طویل وقت چاہیے صرف میں اشارہ کرتے ہیں یہ تو ہو گیا اب اللہ رب العالمین نے سور آراخ کو ذرا دیکھو سور آراخ میں اللہ رب العمی تھوڑی سی تفصیل بیان کی جب مسلمان نہ مٹے علیہ السلام اپنی جگہ پر ڈٹے رہے دین کا دامن نہ چھوڑا اور ساری تدبیریں فرعون نے استعمال کر لی اللہ فرماتے ہیں پھر پھر بھی مسلمان نہ ختم ہوئے اور موشال علیہ السلام دنیا میں باقی رہ گئے تو کہتے ہیں ولاک میں سارے اس کے وزیر جتنے منسٹر تھے تھے فراون کے ہوم منسٹر فار ٹوپی تھے سارے سردار اکٹھا ہوئے اور فروغ کے دربار میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مولا کیا موسا کو اور ان کے ایمان والے ساتھی کو ایسے آزاد چھوڑ دیں گے اللہ اکبر ادا ار موساں وک مہو لو فل ارد و ذرا کماد یہاں تک آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے موساں اور ان کے ایمان والے ساتھی اتنی آزادی کیوں دے رکھا ہے چاہے آزاد چاہے نماز پڑھیں اللہ کا نام لے توحید پر قائم رہیں کمال تو یہ ہے کہ آپ کو بھی رب نہیں مانتے اور بے وقوفی حماقت ذرا دیکھو ایک طرف کمبر سے کہتا تھا، آنا رب و حکومت اور برادری کیا کہتی آکا آپ کو بھی نہیں مانتے اور آپ کے خدا کو بھی نہیں مانتے حماقت ذرا دیکھو وہ آتا رکھا وہ آلیہ تک آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سخت کارروائی کریں جس سے موسا اور اس کے ایمان والے ساتھیوں سے ہمارا ملک پاک ہو جائے پھرون جلال میں آنا اب ذرا دیکھو پاور کا کرسی کا اپنی مجارٹی کا قوت کا گمن بڑا دیکھو پھر اور کہتا کیا ہے گمت سنو و ہم خاموش نہیں بیٹھے ہیں ہم بڑی بڑی کارروائیاں کر رہے ہیں آقا کیا کریں گے سنو و ابنا و ورسہ رسا ہوں ہم ان کے اور بچوں کو قتل کریں گے کسی ایک مسلمان پیدا ہونے والے بچے کو ہم زندہ نہیں رکھیں گے سارے مسلمان نوجوانوں کو بچوں کو ہم قتل کریں گے ورنہ صحیح صاحب صرف ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ہمارے گھروں میں کام کاج کریں اور نوکرانی بن کر کے رہیں پھر کہتا کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاور میں ہم ہیں ہم ہیں ہم جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ کر لیں وہ کا ہوں کا ہے رول ہم میں ہیں، پاور میں ہیں ہم جو چاہ مسلمانوں کے ساتھ کر ڈالیں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے اس طرح سے کم نے اعلان کیا تاکہ ان کو اور ہم ختم کریں گے ملک میں ان کو رہنے نہیں دیں گے مسلمان موسیٰ علیہ السلام یہ عبرت کی چیز دیکھو اتنے اتنے کرار آس پاس کر رہا ہے اور مسلمانوں کو اس طرح سے ستا رہا ہے ادھر اس طرح سام ایمان والے موساں اب تو غزل ہو گیا پھر آج تک جتنا قتل کرتا تھا اس میں اور اضافہ کر دیا اب تو شاید کی ہم لوگوں کو بھی قتل کرنا بڑا پریشان طرح سام اللہ کے نبی تھے یہی معاملہ ہے ویٹ مومن کا سب سے بڑا تعلق اور توقع اللہ رب العمی پر ہوتا ہے دنیا میں کوئی مسلمانوں کا مدد نہ کرے ہمیشہ مسلمان اللہ تعالی کی مدد مانگتا ہے زندوں سے مردوں سے نہیں ایمان والے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے تحفظ اپنے بکا کو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ہمارا سہارا نہیں جاتا ہے جس کے پاور ہو سارے لوگ اسی کی طرف ہو جایا کرتے ہیں موسال اسراف شام بےسہارا ایمان والوں بے ایمان والے بے سہارا اور اتنے خطرناک بل پاس ہو رہے ہیں موسال اسراف شام کے پاس آئے موسا نے کیا کہا وار مو سارے قومی نو بلا وس بوسال اسراف نے کہا ایمان والوں ٹھیک ہے اس وقت پورے ملک میں تمہاری حمایت میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے ایسا کرو اوپر والا تو ہے اس بلّہ تم اللہ تعالی سے مدد مانو وش برو اور ذرا صبر سے کام لو ماہبت پھر فرمایا یاد رکھو یہ زمین فرعون کی نہیں ہے فرعون کے بدماش وزیروں کی زمین نہیں ہے الارض ارد یہ زمین اللہ کی ہے یو ریسوہ شاہ او میرے بادی اللہ تعالی جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بنا دیتا ہے کرسی پر بیٹھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ زمین کا مالک میں ہوں تو اللہ تعالی زمین کا مالک ہے منتشا و تن سے منتشا وہ تو اس ونتشا وہ تو دل ووم پیشہ بھی علی گل خیری ان کالاک ال اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا اس کا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو وشبرو اور صبر سے کام کرو یہ زمین پھر اس کے باپ دادا کی نہیں ہے زمین اللہ نے پیدا کہ اللہ اس کا مالک ہے اور اللہ جسے چاہتا اپنی زمین کا وارث بنا دیتا ہے ابھی دو کام فی کرو ایک تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اللہ تعالی سے دعا کرو مسلمانوں کو اللہ ہی سے مدد مانگنے والا بنا دے آج مسلمانوں یہ ساری مشکلات مولا علی مشکل کو ساتھ یا گاؤں سے آدم دس سارا شرک ہم نے اوپر والے کو چھوڑ کر کے زندوں کو تو جانے دے مردو سے ہم مدد مانگنا شروع کر دیے دو تو توحید کی ضرورت ہے شرک سے توبہ کرو مداس سے توبہ کرو سب سے بڑی چیز کیا ہے اللہ تعالی سے تعلق تم جوڑو استعدو باللہ آج مسلمان نیت مانتا ہے تو سر ہلا, ہلا کر کے عیا کا نابد و کا دوست لیکن یہاں سے فارغ ہوتا ہے مسجد کے کنارے ایک درگاہ بنی ہوگی وہاں سجدہ کر کے اور مدد مار کر کے پھر جاتا ہے جب مسلمانوں نے اوپر والے سے مدد مانگنے کے بجائے چادریں چاہا چاہ کر کے نیچے والوں سے مدد مانگی تو آج اتنے بڑے ملک میں مسلمانوں تمہاری عمارت میں کوئی ایک انسان بھی آواز اٹھانے والا نہیں اصل بیماری یہ ہے ہماری صبر کرو اللہ کا مسلمان بڑے پریشان تھے کہتے مونسا بات تو صحیح ہے آپ نبی بیان کر دے رہے ہیں لیکن تجربہ کچھ اور بتا رہا ہے تجربہ کیا اسی نامی قبل انتہ دیا نا وہ بھی بات مچیت آپ نہیں آئے تھے تب بھی مصیبت تھی ہمارے لیے حکومت پھر ان کی اور آپ آ گئے ہیں تو مصیبت میں اور اضافہ ہو گیا آزمائش کھڑے کھوٹے کی تمیز کتنے ہمت ہے تمہاری تکلیف برداشت کرنے کی توحید پر اسلام پر اللہ اس کے رسول کے داد و فرما بڈاری پر ڈٹے رہنے کی کتنی ہمت تمہارے اندر ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے دیکھ لیا نئے نئی حالات اچھے ملک کو چھوڑ دینا چاہیے یہ ہی کا کام ہے اسٹائل وسبرو جب اس طرح سے باتیں کی تو موسا کلیم اللہ نے کہا اللہ کے بندو کیوں اوپر والے سے ماج اترا انتظار کرو اصارب حکم اکا ادو حکم قریب وقت آئے گا آنے والا ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہم نہیں ہرا کر سکتے کوئی ہمارے ساتھ ساتھ نہیں لیکن اعلی اصارب حکم او رکھا ددو حکم زبر صبر کرو اللہ والا کے نہیں کرتا ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلا کرے گا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ ار اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کا صبر کرو ان قریب اللہ دشمن کو ہلا کر کے وخل فکم فل اس زمین کی حکومت بادشاہ اور پاور اللہ تم کو عطا کرے گا بس صبر کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نبی نے کہہ دیا صبر کریں گے دعا کرو آج ہم کو بھی صبر کرنے والا بنا دے دو ہی چیزیں ہیں دوستو مردوں کو زندوں کو نیچے والوں کو چھوڑو روح ہو کر تھی جا کر وہ دو بھیا کر سائل بیٹھتے ہو تو باہر نکلنے کے بعد بھی اللہ تعالی سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور نمبر دو بستری نہ دکھاؤ صبر کرو دین کی راہ میں کتنی بھی تکلیف آئیں کتنی بھی پریشانیاں آئیں عمران کی آئت فِي أموالِكُمْ وَآنفُسِكُمْ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ الفی قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اشرک ادن كَثِيرًا اے کلمہ پڑھنے والوں تمہیں بڑی تکلیفیں دی جائیں گی تو کبھی مال کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا کبھی تمہاری جانوں کو نقصان پہنچایا جائے گا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی مال بھی جائیداد پراپرٹی دکانوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا یہ دل اسلام ہے جنت آسانی سے نہیں بڑی قربانیاں دینے کے بعد جنت دیتا ہے صبر کرو ان اللہ ما صابری اللہ نے فرمایا لطب اللہفی عمل وانف سم مومنو صحابہ صحابہ کلام اعلیٰ درجے ایک مسلمان اللہ ان کو خطاب کر رہا ہے تمہیں آسمایا جائے گا تم پر مصیبتیں آئے گی کبھی مال کی مصیبت دکانیں جلا دی جائیں گھر جلا دی جائے فیکٹریاں جلا دی جائیں اور تمہیں بے سہارا بے بے یار مددگار کر دیا جائے کبھی یہ ہوگا وہ ان اور کبھی تمہاری جانے جائیں گی کبھی تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے گا کبھی تمہیں تکلیف دی جائے گی کبھی تمہیں ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی پتھر اور گولیاں کبھی تمہارے اوپر چلے گی نمبر دو اور بولا تسماؤن نہ میرے لذیذ کتابین قبرے یہ دنیا کے سارا ایسی ایسی سازشیں کریں گے ایسے ایسے بنا دیں گے اور ایسی ایسے بلیں پاس کریں گے کہ جسے سن کر کے تمہارے دلوں کو بڑی تکلیف پہنچے گی دکھ گا دل دکھے گا تکلیف ہوگی بے چینی بے قراری بڑھائے گی وہر اللہ دین اشرکھ اور شرک کرنے والے بتوں کی پوجا کرنے والے جو ہے ان سے بھی تمہیں بڑی تکلیف دی دے تکلیف دے باتیں سننی پڑ ادن کثیر اے تکلیف نہیں روزانہ کوئی نہ کوئی دھمکی دی جائے گی کوئی بل پاس ہوگا کوئی قرارداد پاس کی جائے گی بڑی تکلیفیں سننی پڑے گی لیکن یاد رکھنا تصویر اگر تم نے صبر سے کام لیا اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے تو دو آئے ہیں نمبر ایک عبور یہ بڑی ہمت اور جو شا والا کام ہے اور سورت النساء کی دوسری آئے جو بڑی بسارت والی ہے اے ایمان والوں جب تمہیں ایسے آنا کا سامنا کرنا پڑے اور طرح طرح سے جھان مال عزت اور تکلیف دیکھ پاتے تمہیں اوپر آئے تو تکو اگر تم نے صبر سے کام لیا اور اپنے آپ ہاں کو برائیوں سے بچایا رب کی نا فرمانی سے بچایا تکوا اختیار کیا تو لاجر رقم کہ دوم سیا ان کافروں کا کی دشمنوں کی کسی بھی سازش کو اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہونے دے گا کیا ساری سازش اللہ رب العالمین کے ہاتھ گھیرے میں ہے وہ کرو و مر اللہ وہ اللہ خیر بھی چال چلتے ہیں اللہ رب العالمین بھی ان کی پکڑ کے لیے اچھی تیاری کر رکھا ہے اِن ربک المیر میرا یہ نہ سوچو یہ دنیا کے کیمرے توڑ کر کے وہ بچ جائیں گے کیوں ان سے پہلے تمہارے رب نے ان پر اپنا کیمرہ فٹ کر رکھا ہے ان ربک کا لبیل یہ کیمرے چھیل کر پھینک دیے جائیں اور توڑ دیے جائیں تاکہ ہم جو چاہیں کر لیں اللہ نے فرمایا وہ کیمرے ان کے ہیں تمہارے رب نے کیمرہ فٹ کر رکھا کیا ہے ان ربک کا میر ساتھ آپ کے رب نے ایسا کیمرہ فٹ کر رکھا ہے کہ اس کے کیمرے سے کوئی بھگ نہیں سکتا بس یاد رکھو ولا سبن نمازرن اما یا مروز والے جس کا ترجمہ ہے ہمارے ہاں یاد کا انتظار کرو رب کی ہاں دیر ہے اندھیر بس ولا سبن لوہا فرن اما یا مروز بس صبر کرو انتظار کرو انت ماہ کو منل منتظری اے دشمن تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اوپر والا کیا فیصلہ کرے گا اس وقت تک انتظار کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو منقطع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے منکہات اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے اکورادا اللہ تو بھل الحمدللہ للہ وقفہ وسلم انباد الدین بار بھائی وہ آپ نے سنا اب بڑے اقتصار کے ساتھ دیکھو اللہ نے وعدہ کیا موسار نے فرمایا صبر کرو تقوی اختیار کرو اللہ سے مدد مانگو ان قریب اللہ دشمن کو ہلا کرے گا اب اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے چلو سنو اللہ فرماد والا قدا سبنا آل فراؤنا اللہ کی پکڑ کہاں سے شروع ہوئی پتھر کی بارش سے نہیں ورق دہش سے ہم نے فرون اور اس کی قوم کو پکڑا کن کو پکڑا جو ملک سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی فرون فکر کر رہا تھا نے نابو کر دینا چاہتا تھا اللہ نے ساتھ رمایا وہ اپنی حرکتیں کر رہا تھا لیکن ہم نے پکڑنا شروع کر دیا کہاں سے پکڑ شروع ہوئی ودا خزانہ نبی شریف سب سے پہلے اللہ فرماتے میں نے ان کی معیشت ترباہ کر دیا اور معیشت کیسے تباہ کی نمبر ایک اللہ اکبر اللہ فرماتے ہم نے بارش روک لی قید مسلط کر دیا اب بارش ختم اب پینے کا پانی نہیں مل رہا فصلیں نہیں اگ رہی ہیں نمبر دو وارک <مَرَاد> سے محنت سمار ہم نے ان کی فصلوں سے پھل لانا روک دیا گندم ڈالے پیدا نہیں ہوگا بڑے کھیت کے باغات لگائے لیکن اللہ نے روک دیا کوئی فل درخت پھل نہیں لائے گا کہا جاتا ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اللہ نے پکڑا یہاں سے ہوئی سب سے پہلے کہے نمبر دو فصلوں کو اللہ تعالیٰ نے فلانے نے اور اناجک اللہ پیدا کرنے سے روک دیا نمبر دو اور سلف اور نمبر تین اللہ فرماتے ہم نے طوفان بارش نہیں ہو رہی تھی فصلیں تباہ ہو رہی تھیں لیکن ان کم وقتوں کو کرسی کے نشے سے میں اللہ فرم لال لال لہوم تک کروں اللہ فرماتے میں نے اس لیے پھرا کو بعش تباہ کر دی دکانیں بند ہو گئی سارے معاملات ختم فصلے نہیں اب رہی ہیں سوکھا پڑ گیا لال لہن جب تک شاید کہ اس کو ہوش آ جائے کہ موسا اور ایمان والوں کو ستا کی سزا ہمیں مل رہی ہے اب ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا لیکن فرماتے ہیں کم وقتوں کو ہوش نہ ہے کیوں کرسی کی بھوک تھی اقتدار اور اپنے پاور پر تھمد تھا پھرا ان کو کہتا رہا نہیں کہ سب معاملہ ایسا ویسا ہے عبرت و نصیحت نہ حاصل کی پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیسرا ساتھ فارسل علیہ طوفان ایسا پانی کا طوفان بھیجا کہ ساری فصلیں سارے مکانات سب ختم کر کے ابھی بھی کب مت کو ہوش نہیں آیا تو اللہ فرماتے ہیں پھر چوتھے نمبر پر ولچرا دا ہم نے اس فران جو اپنے آپ کو انقوں کو ملادا کہتا تھا جس کو اپنے قوت اپنے پاور پر اپنی مجاوٹی اور کثرت پر بڑا کھمن تھا اللہ فرماتے ہیں میں نے پانچویں نمبر پر اس کے اوپر چوتھے نمبر پر عذاب جو بھیجا ٹڈیوں کا دل ٹڈیاں آ رہی چھوٹے چھوٹے آزاد بن کر کے آئیں پورے ملک کو تباہ کر دیا لیکن کم مت بازنا نہ آیا نہیں باز آیا وب منا اللہ تعالیٰ کیسے پکڑ کرتا ہے ذرا دیکھ لو ایک ملک ہے جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں پر ظلم کیا آج ایک بیماری کی بنا پر اللہ نے ایسے تباہ کر دیا آئے دن دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی ہمارے ملک کے لوگوں کو بھی ذرا نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو وہی ادا ہمارے اوپر آ جائے مسلمان نہیں کرے گا مسلمانوں کا رب کرے گا یہ یاد رکھو وب بنا پھر اللہ نے ظالموں پر جو سر میں جو کمت کھجلا کھجلا کر کے خونا نہ دو ذرا سوچو مسلمان اللہ سے مدد ہی کیا کرنا بتو گئی کیا نے کیا کہا تھا نو بل اللہ سے مدد مانگو اللہ کس سے کام لے گا پتا نہیں پھر کو کچھ سدھارنے کے لیے اللہ نے تیسرے چوتھے نمبر پر کیا بھیجا جئے بھیجے اب جا کھجلا کر کے کمبک تندھا پریشان کوئی علاج نہیں کیوں جس کو رب اذاف بنا دے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا نہ ان کے پاس ایٹم بم ہے نہ پتھر ہے نہ ریوالور ہے نہ پستول ہے نہ ان کے ساتھ پولیس ہے کچھ بھی نہیں مسلمانوں کے دشمن کو اللہ نے ہلا کرنا چاہ کیا بھیج دیا عورتوں کے سر میں جوئیں پڑتی ہیں جو نے تباہ کر کے رکھ دیا لیکن کمبک کو نہ آیا وہ سفا دے تو اللہ نے پھیلا ایسا کرو ایک دودھ اور فون جو پانی میں بھونکتا رہتا رہتا ہے بھیج دیا کھانا پکائے اس میں میدک بیٹھا بس فر کمب جائے اس پر بیٹھا ہوا نہیں بات کرنے کی وجہ وہاں ان کے سب ایسے میڈک آئے یہ ساری دوائی ان کی ختم ہو گئی لیکن کبھی بھی میدک کے عذاب سے بچ نہ سکا میرا یا دنیا کے لوگوں سن لو سن لو جو اللہ تعالی سے تعلق رکھتے ہیں جو اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کے ایک دو فوجی نہیں ہے وہ ماض و جرود اور ابی اللہ کے کتنے فوجی ہیں کسی کو پتا نہیں وہی جانتا ہے اللہ نے فرعن کو تباہ کیا معیشت تباہ کی ہلاک کیا جو کا آداب ٹڈی کا آداب اور پھر میڈھک کا میڈک بال کوئی آداب کی چیز ہے لیکن ان کم بسوں پھر ہی آزاد بن گیا پانی پینا چاہیں میدک بیٹھا ہوا کہیں دارا چاہیں میں گھر بیٹھا ہوا نہ سو سکتے ہیں نہ کہیں بیٹھ سکتے ہیں نہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں اللہ نے سالموں کا ایسا عبر حسر کیا ابھی بھی کم وقتوں کو ہوش نہ آیا تو وہ اللہ نے خون کا زار کھانا پکائے پانی میں اناج اور گلہ اور تیار کھانے کی باری ہے خون بن جائے کنویں کا پانی بھرا مسلمان پانی نہیں کرے اور وہی فرونی پانی بھرنا چاہے خون نکلے اللہ نے ایسا تباہ کیا خون کا ساتھ کہ عذاب سے محبوط نہ رہ گئے فرونی تنگ آ اب یہاں بڑے مزے کی ایک بات اور ہے وہ بھی اللہ فرماتے ہیں ورما وکال مرض اور جب بھی دم پر کوئی اداب آتا یہ بڑی یاد رکھنے کی چیز ہے اور مسلمانوں تمہارے لیے حوصلہ اور بڑے خوشی کی بات ہے اللہ فرماتے ہیں ایک طرف پھر کا کہے گا نا آنا آنا ہم پاور میں ہیں ہمیں کون جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ کریں ہمیں کون ٹوک سکتا ہے ہمارا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے کیوں میجارٹی ہماری ہے سارے وزیر ہمارے ہیں جس پر جتنی دستخط چاہے ہم کرا کر کے دیں یہ کورٹ کا فیصلہ یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے ہم اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی حیشت دیکھو ورلم مرجو جب بھی کوئی عذاب آیا جو کم کرنے لگی تو کہتے ہیں یا <سؤال> موسا نا رب کبھی میل موسا یہ ہماری دعا تو اوپر والا سنیگ نہیں آپ لوگ مسلمان ہی نبی ہی ہیں نبی ہیں اچھے ہیں ذرا دعا کر دیں کہ اللہ اس عذاب کو ہٹا لے ہم یہ کہتے ہیں فراون کی حرکت ذرا دیکھو فرونیوں کی حرکت ذرا دیکھو ہی مرری سے جب بھی اللہ کا کوئی عذاب آیا فرعز اور اس کی پوری سمجھتی تھی ہمارے گناہوں کی سزا ہے لیکن نشب اس کا سوار تھا کرسی اور پاور کا اس لیے سمجھنے کی ہاں یہ ہمارے لیے نقصان دے موسا ذرا دعا کر دو اللہ تعالیٰ تو تمہاری دعا کو غور کرے گا دعا کر دو کہ اللہ اس عذاب کو ہٹا لے کا <سؤال> سب اور یہ بھی ذرا سنو اے موسا ولا کا سبدان نرسا اگر آپ نے دعا کی اور آپ کی دعا سن لیا اللہ نے ہماری مصیبت دور ہو گئی میں نے تو ہم سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے دیکھا مسلمان ہو جائیں گے اور, کیا؟ وَلَا اور ساری مسلم قوم کو عزت کے ساتھ آزاد کر دیں گے اور آپ کے حوالے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں یہ فران اسے بچہ بیمار ہو جائے گائے دودھ نہ دے بکری چارہ نہ کھائے تو آج پرس کبھی مندر میں پنڈت کے پاس لے کے نہیں جاتا ہاں مسلمانوں کی مسجد کے سامنے کھڑا ہوتا سوال یہ ہے ایساؤ نہیں ہو اگر مسلمان تمہارے ملک سے چلے جائیں گے اگر عذاب آئے گا تو موسا ان کے ساتھی نہیں دعا کسی دعا سے تمہارا عذاب چلے گا اسی لیے یہ دنیا کے والے اپنے عمل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے رحمت والی قوم جو ہے وہ مسلمان ہے کیوں آج تک کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کبھی کسی چرچ کے کسی گرجا کے سامنے کوئی اپنے بچے کو دعا کے لیے کھڑا ہو اگر نظر آئے گا تو مسلمان حیرت کی بات تو یہ ہے کسی ہندو کو کسی مسلم کو پتا چل جائے کہ ہاں اس پر جن آ گیا ہے تو بھی پنڈت کے پاس لے کے نہیں کسی ملا کے پاس لاتا ہے کیوں تمہارے پاس دعائیں پاور پاورفل ہیں کہ اوپر والے کے اور آپ کہتے ہیں ماریں گے اور دعا کریں گے تو ہمارا بچہ جو ہے صحیح ہو جائے گا پھر اور یہی کرتا رہا لیکن اللہ نے فرمایا جب یہ تک ہم نے ہر قسم کا باز نہ آیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں فن تکم نہ پھر ہم نے اب بڑا آسان اب ہم نے فرآن سے انتقام لیا اور کیا لیا فاغ رکھنا ہوں ہم نے پوری کی پوری قوم فرآون اور طرح طرح کے موسا اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کے خلاف جتنے بل پاس کرنے والے تھے اللہ پرماد فاغ رکھنا ہوں ہم نے کم بتوں کو سر سب کو دریا میں گرد کر دیا گرک کر دیا اب زمین کا وارث کون بنا مشارے مغارے بہار اور اللہ منواتے ہیں ہم نے صرف ان کو گرد کیا ہم نے ان کی جائیداد ان کے بگڑے ان کی دکانیں ان کی فیکٹریاں ان کے مہر ہم نے سب باقی رکھا انہی مسلمانوں کو جو نکالنا چاہتے تھے اللہ فرماتے ہیں پھر اور اس نے ساتھ ہی مسلمانوں کو نکالنے والوں کو گرکٹ کیا اور ان کے بنے بنائے شہر کا ہم نے مسلمانوں کو بنا دیا میرے گھائی لو یہ آشر نہیں ہمیشہ سے آ رہا ہے سورت اللہ وکمر سورت ابراہیم کے قائد بتا کے ہم بات کو ختم کرتے ہی. نبی ہیں نبی رہس اللہ بنواتے ہیں وکال اللہ دینا کفرول رسول لد الکمن اردین اور ہمیشہ کافروں نے ہمارے رسولوں سے کہا ہمارے پیغمبروں سے کہا اے نبیوں اے پیغمبروں اور پیغمبروں پر فری مار رکھنے والے ان کی لاہوی شریعت کو قبول کرنے والوں سنو دو ہی راستہ تمہارے لیے ہے اللہ فرماتے ہیں وقار اللہ روس لنکھ رک مل اردین اے نبیو پیغمبروں اور ایمان والو ایک ہے ایک شکل تو یہ ہے کہ تم کو ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے ملک میں رہنے نہیں دیں گے اگر اوپر والے کو مارتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو ہم تم کو اپنا ملک میں رہنے دیں گے اگر ملک میں رہنا ہے اولت اود النفی بلدینہ ملک میں رہنا ہے تو جو ہمارا کلچر ہمارا طریقہ ہم جو قانون پاس کریں گے اس کی پابندی کرنی پڑے گی کیا خیال ہے دوستوں کوئی نئی چیز تو نہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ سے اسی لیے ہمیں بھی وہی کرنا ہے جس چیز کے کرنے پر ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی ان کو اللہ نے گلبا دیا تھا اب رسول بیچارے چارے پریشان ایمان والوں کو لے کے کہاں جائیں وقال الدیناودی مل دینا رسولوں نے کافروں نے کہا اے رسول اے پیغمبرو اگر میرے ملک میں رہنا ہے تو ہمارے جیسے رہنا پڑے گا ہم جو کہیں گے اس کو سننا پڑے گا ہمارے ساری کرارداد کو قبول کرنا پڑے گا ہمارے سارے کلچر کو قبول کرنا پڑے گا اگر تم کو یہ پسند نہیں ہے تو ملک سے بھگا دیں گے تم کو لاروکھ رہے جن اپنے ملک سے تمہیں نکال دیں گے نبی پریشان ومان والے پریشان کہاں جائیں فاؤ ہاں ہی مرب جب زیادہ پریشان ہوئے تو ستیہ کا نہ وہ دو بیا کا نہ والے سو اللہ سے مت مانے فاؤ ہاں رہے پھر اللہ نے رسول کو رسولوں پر اپنی وہی بیٹھی اور بیگام کہا ہے ہمارے نبیوں خبردار ان کی دھمکیوں سے ڈرنا نہیں ان کی دھمکیوں سے ان کا کلچر ان کا دیکھ ان کا ان کا مدحب قبول نہیں کرنا اور نہ تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت ہے سن لو لڈو لے کر نغال ہم ان سارے ظالموں کے ہلاک کریں گے مرس کے نن نہ قبول بات ہی اور ان ظالموں کو جو تمہیں نکالنا چاہتے ہیں ان کو ہلا کر کے اس زمین کا وارث تم کو بنا دے گی پھر <تصفح> آگے اللہ نے فرمایا اور اے نبیو یہ صرف تمہارے لیے خاص نہیں ذالک لمن خاف منخواف مقامی خاف وحیث یہ ہر اس انسان کے لیے جو مجھ سے ڈرنے والا ہوگا اور دل پر قائم رہنے والا ہوگا جب بھی اسے کوئی نکالنا چاہے گا نکالنے والوں کو تو ہم ختم کریں گے لیکن جن کو نکالا جا رہا ہے ان کو اس زمین کا ہم وارث ضرور بنائے گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیشہ ہیں جو اللہ تعالی کی سنت ہے اللہ رب العالمین اس سنت اللہ کو قائم رکھتے ہوئے آج بھی دنیا میں مسلمانوں کی مدد فرمائے میرے بھائیو بڑا جوش آیا بڑا بھائی, آہ, بڑا جوش آیا اور چلے آئے آخر جو مل کر کے دیکھو آپ اے نوجوانوں اٹھاؤ اور لوٹو اس کے ایمان والے ساتھیوں کو ملک سے بھگاؤ یہ ہمارا ہمارا مذہب ہمارا کلچر ان کو پسند نہیں ہے نکالو ان کو جب دھمکی دی تو اللہ نے پر خبراؤ نہیں کنارے ہو جو. اللہ نے آسمان سے بات کی کے بارش برسائی سب ہلاک کیے گئے اور پاؤ کو اٹھایا اوپر سے لے جا کے پٹک دیا دنیا سے نیست نابود گئے کہ پاس جنہوں نے اللہ کے نبی لوٹ اور ان کے ایمان والے آخر جو ہوم کر کے یہ بڑے پاک لوگ بنتے ہیں ہمارا کلچر ہمارا طریقہ ان کو چاہے بکاؤ نکالو ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو ملک کی تو بھی فرمائے دوستو ضرورت ہے ایک چھوٹی سی بات یاد رکھتے آج مسلمان سوچتا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل کیا ہے اللہ کرسول جمل نے فرمایا دنیا کی ساری قومیں تم کو مٹانا چاہیں گی اور تم پر غالب آ جائیں گی تمہاری قوت طاقت ختم ہو جائے گی تو صاحب یا رسول اللہ تو کیا ایسے ہم لوگ ظلم سہتے رہیں گے ایسے ہی کاٹے مارے جاتے رہیں گے اللہ سر میں نہیں ایک راستہ ہے کیا ار جے او الا دین چھوڑا تمہارے اوپر دنیا مسلط ہو گئی اب دوبارہ دین کی طرف واپس آ جاؤ اللہ پھر تمہیں اس طرح کرے گا مسلمانوں گناہوں سے برائیوں سے شرک سے سے توبہ کرو وہ تو جمی حل کو میرود القوم تفرح ایمان والو توبہ کر لو برائیاں چھوڑ دو نیچ بن جاؤ اللہ کے قریب آؤ مسجد آباد کرو اللہ تعالیٰ تمہاری تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ کامیابی کا ایک کہ ہی راستہ ہے دوست پھر دوبارہ دید واپس آ جائیں عید چھوڑا یہ حسر ہوا دید پکڑ لے بیس پر آ جائیں پھر ہمارا وہی دور ہوگا جو پہلے ہمارا گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے اللہ عالم ہمیں جو بیمار ہو صفا کو لیا جو مقرود ہے ان کے قرضوں کو ادا کرا دے جو پریشان کی پریشانی کو دور کرتے اللہ نبول عالمین مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان ان کی ماں ان کی عزت ان کی عبت ان کی عصمت کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما اللہ تعالیٰ امن و امان کی زندگی نصیب فرما اللہ نے کی استقامت کی توفی فیق نصیب فرما تو اللہ مرتے ہم تک اس دین پر قائم رہنے والا اور اس دین کی حفاظت کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ جتنی مشکلات آئی ہیں سب تیرے ابھی آسان ہیں ہٹا دینا اللہ ساری مشکلات کو دور کر کے دنیا کے ہر علاقے کے مسلمانوں کو امن و امان نصیح فرما اللہ ولمسلم اول والمسلمات عباد اللہ رحم اللہ, ان اللہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ